الحمد, ہوگی؟ الحمد, للہ, الحمد للہ علی اما بعد باللہ اللہ فی الم نشرہ ہوگی الحمد اللہ الحمد اللہ مطفٰ والتين والزيتون وتورثينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل صافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين عل <سؤال> صحب اللہ رحمۃ اللہ و بار دیکھیں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان اور یقین ہے ایمان یقین کامل کو کہتے ہیں تو اپنے اندر یقین کامل پیدا کرنا چاہیے اور یقینے کامل پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے رجوع اللہ کرنا جتنا زیادہ آپ رجوع اللہ کریں گے نا اتنا یقین پیدا ہوگا کہ ہر ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف دیکھیں اللہ سے بات کریں اللہ سے عرض کریں اللہ سے دعا مانگیں تو جتنا رجوع اللہ پیدا ہوگا اتنا ایمان یقین بنے ہم اپنے دماغ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اصل ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اسی لیے فرم اللہ ہو یا تبی علیہ ہم شاؤ یا ہدی اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے یا ولایت خاصہ کے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی جو رجوع اللہ کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی اناجون بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے اندھے بہرے گونگے بن گئے اور یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ال تم سب نے اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے لوٹ کے جانا ہے تو اس کی مشق پہلے سے کر لینے چاہیے کہ رجوع اللہ ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی کام ہو کوئی مشکل ہو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے والدم اللہ الح آخر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو یعنی کسی سے توقع اور امید ہی نہ رکھیں کوئی مجھے کیا دے گا کسی سے کوئی توقع اور امید ہی نہ رکھے پھر کسی سے بغض حسد نہیں پیدا ہوگا کیونکہ آپ کو توقعات ہی کسی سے نہیں اگر بیل بلفر آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے پھر بھی دل میں یہی سوچیں ٹھیک ہے اس کا بھی احسان ہے اصل احسان اللہ کا ہے کہ اس نے اس کے دل کو میری مدد کے لیے متوجہ کیا تو دل میں کبھی ظہفے عقیدت کو جا نہ دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے تو کامل رجوع اللہ اللہ کی طرف یہ ذرا مشکل کام ہے ہم اعتقاب میں حضرت کے اجرے میں بیٹھا تھے حضرت اپنے خود بات کو لکھ رہے تھے میں نے عرض کیا کہ یہ مواد جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے اتنی کتابیں دیکھ کے میٹیریل جمع کرنا مواد جمع کرنا فرما یہ کوئی مشکل نہیں ہے پانچ دس کتابیں آگے رکھ لیں تو مواد اکٹھا ہو جاتا ہے ایک اور چیز مشکل ہے میں نے کہا جی وہ کیا چیز مشکل ہے فرمایا وہ کامل رجوع اللہ کرنا مشکل ہے کامل مکمل طور پہ بندہ رجوع اللہ کرنا مشکل ہے تو واقعی رجوع اللہ کرنا مشکل ہے اور رجوع اللہ کی کامل شکل ہے کہ بندہ رو پڑے اب رونا کتنا مشکل ہے کیونکہ جب بندہ کامل رجوع اللہ کرتا ہے تو رو, رو پڑتا ہے عورتوں کا رونا رولانا آسان ہے مردوں کا رونا رولانا بڑا مشکل کام تو رونا دھونا یہ کامل رجوع اللہ کی شکل ہے رسمی ایمان تو ہمارا ہے جیسے ہم رسمی نوازیں پڑھ رہے ہیں رسمی کلمہ پڑھ لیے لیکن حقیقی طور پہ کلمے کا ایمان یقین دل میں اتر جائے اور حقیقی طور پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع کی توفیق ہو جائے یہ کار دارد کوئی کام ہے اسی کے لیے یہ سارے ذکر فکر مراقبے سب اسی کے لیے ہوتا ہے کامل رجوع اللہ پیدا ہو جائے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نہیں نہیں تو کچھ بھی تیرے ایمان یقین کی حفاظت نہیں کرتے یہ ذکر مراقبے تو بس کام خراب ہے کہیں انجن میں کچرا پھنسا ہوا ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگے با نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو میں پروین کا کھیلتی ہے شکار یہ عقل جو ستاروں تک پہنچ گئی چاند تک پہنچ گئی یہ عقل جو میں و پروی کا کھیلتی ہے شکار شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ دل کا ساتھ نہیں دیتی تو کچھ بھی نہیں ہے نے کہہ بھی دیا لائلا تو کیا حاصل عقل نے لائلا پڑھ لیا تو کیا فائدہ ہر نے کہہ بھی دیا لا لا تو کیا حاصل دلوں نے گا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل تو ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں اسی لیے انہوں نے ایک جگہ کہا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی نمازی ہے لیکن دل کے اندر وسے خیالات آ رہے ہیں یہ کیسی مسلمانی ہے بھائی ہمارے فرماتے ہیں اگر تیری آنکھیں بد نظری کہتی ہیں تو ابھی آنکھیں مسلمان ہوئی نہیں ہیں اگر تیری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ابھی زبان مسلمان نہیں ہوئی اور اگر ابھی دل میں وسط سے خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں تو ابھی دل مومن نہیں بنا ہاں یہ ایسا آسان کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحبت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے لیکن اگر دل میں کوئی نیت اچھی نہ ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے حضور کے, کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ دیہاتی دیہاتی لوگ آ کے احسان چڑھانے لگے جی لوگ لڑ... لڑائی بھ... بڑائی کر کے مسلمان ہوئے ہم تو بغیر لڑے مسلمان ہو گئے یہ سان چڑھایا حضور پہ کہ ہم مسلمان ہو گئے وہی آ گئی کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے ہمیں مومن نہیں بنے ابھی تو تم مسلمان ہو گئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں اگر اللہ اور رسول کی پوری تاز کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے تو ہر وقت بندے کو اپنے ایمان یقین کی فکر ہونی چاہیے اور ایمان یقین کے لیے کامل رجوع اللہ ہو ہر وقت اللہ کی کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ میرا اللہ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا میرے کسی کال فیل یا حرکت سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا اور ہمارے مشیک تو کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کو تہجے سے محروم کر دیں جس رات آپ تہجے سے معروم ہو گئے پکی بات اللہ آپ سے ناراض ہے اسی لیے تہجد میں اپنے آگے نہیں کھڑا کی اسی کو علامہ نے بھی کہا تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی سزا ہے کسی ولی اللہ کو کسی مسلمان کو سزا دینی ہو تو اس کو تہجت کی آہوداری سے محروم کر دیتے تو اب کب تک بھائی یہی رسمی نمازیں پڑھیں گے اگر ابھی موت آ جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو کوئی ہارٹ اٹیک ہو کسی بھی طرح بندہ فوت ہو جائے تو کیا بنے گا ہمارا وہاں ضروری ہے کہ جوتے کھا کے ہی سمجھنا عذاب آئے تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی تو عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو پہلے ہی سوچ سمجھ لیتے ہے اسی لیے فرما لو کننا نسماؤ او نہ اکیل و ماک انافی اصحب اگر ہم سن لیتے یا ہمیں اگر اچھی باتیں سن لیتے یا ہمیں عقل ہوتی تو ہم جہنم میں نہ پہنچتے ہیں تو اپنی بھی فکر کرنی ہے دوسرے دوستوں کی بھی فکر کرنی ہے خود بھی مجلس میں پابندی سے آئے دوسروں کو بھی لائیں یہ غنیمت ہے اب مجھے ادھر ادھر دورے کرنے پڑتے ہیں وقفہ پڑنے کا خطرہ ہے مجھے کہ ایک ایک دو دو ہفتے وقفہ پڑ جائے گا اس لیے زندگی تو گزر رہی آگے آگے کون سے دن میں پیچھا بھر گیا تھا ہاں منگل کی شام کو ہم پشاور گئے تھے پھر بدھ وہاں رہے جمعرات رہے جمعہ پڑھا آکے وہاں سے پھر نکلے یعنی تین دن وہاں رہے میں ہوں وہاں اتنی طلب ہے اتنی طلب ہے دل چاہتا تھا کہ وہیں رہ جائیں اتنی محبت سے طلب سے لوگ بات سنتے تھے کہ دل چاہتا تھا سار... وہیں رہ جائیں یقین کر ہم منگل کی رات کو پہنچے ہیں کوئی نو ساڑھے نو بجے کے قریب تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے ہمارا بہت سے لوگ انتظار کر کے چلے گئے کہ سات بجے درس قرآن ہونا تب ہم ہم لیٹ پہنچے پھر بھی رات کو میرے بارہ ایک بجے تک بات چیت کرتے رہے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آتے جاتے رہے پھر دوسرے دن کوئی کام تھا اس کے لیے ہم چلے گئے آگے پھر شام کو درس قرآن ہوا سات بجے اس میں ماشاء اللہ کافی لوگ آئے ہوئے محبت والے ہوتے طلب والے اور محبت والے پھر پھر رات کو بارہ ایک بجے تک بیٹھے رہے پھر صبح ناشتہ کیا اور بدھ تھا دن کو ہم کسی جگہ گئے پھر پھر منگل گاہ بہت جمعرات تھی آگے جمعرات کو بھی ایک اثر کے بعد بیان ہوا پھر ایک جو ہے اشاک کے بعد بیان ہوا کسی کے گیا میں ایک بڑا محبت والا تھا حضرت کے محبت والا تھا اس نے مجھے بلایا کھانے پہ میں نے کہا یار میں کھانا تو نہیں کھانے آیا کوئی دین کا کام بھی کرواؤ ہمارے عظم مولا خلیل انوری فرماتے ہیں کیونکہ جی دعوت کھا لیں کہ دعوت کھانا بھی کوئی کام ہے کوئی ہم سے پہلے بیان کرواؤ دعا کرواؤ تو پھر کوئی حلال کرواؤ کھانا ایسے ہی مفت میں تمہارا کھانا کھائیں میں نے اس کو کہا بھائی کھانا کھانے تو نہیں آئے پنڈی سے یہاں کھانے تو وہاں بھی کہ کا کام ہونا چاہیے کا مسجد میں بیان کراؤ ماشاء اللہ وہ حضرت کا بڑا عاشق ہے مرغا حضرت کے سفر نامے کو چار پانچ دفعہ پڑھ چکا کوئی حضرت کی کتاب اس نے نہیں چھوڑی پڑھنے سے ایک ٹانگ سے معذور ہے اور روز کوئی چار گھنٹے مراقبہ کرتا وہ حیرانی ہوتی ہے تو پھر اس نے فوراً وہیں فون کیا اپنے مولوی صاحب کو سمجھا ٹھیک ہے بس پھر آدھا پودہ گھنٹہ رہتا تھا تو ہم تیاری شروع کی اور وہاں بیان اللہ نے بہت ہی اچھا بیان کروا دیا بہت اچھا بہت اثر ہوا لوگوں یعنی اتنی طلب ان مولوی صاحب نے تعارف میرا کروایا اور سنتے نفل وطر نہیں پڑھنے دیے فردوں کے فوراً بعد بیان کروائے آدھا گھنٹہ میں نے بیان کیا ہوگا ماشاء ایسے لوگ جم کے بیٹھے رہے کہ ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا ایسی طلب سے نہیں تو یہاں ہوتے وجی سنتوں سے پہلے وطروں سے پہلے آپ نے یہ کیا شروع کر دیا فلاں وہاں اتنی طلب ہے علماء کی بات مانتے اپنے مولویوں کی بات مانتے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کو نام سرحد میں مولویوں کی حکومت ہے مسجدوں میں یہاں تو صدارتے ہیں نا ہمارے پنجاب میں تو مسجد میں صدر ہے وہ صدر ہی سارے فیصلے کر رہے وہاں علماء فیصلے کرتے ہیں. تو جس کو کہہ رہے مولوی کے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جائیں گے حیرانی ہوتی ابریس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام شیطان کی طرف سے اپنے سیاسی لیڈروں کے نام پیغام دیا لاکر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں لاکر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو یہ ہندووں کو تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے ہندو مذہب کو کہ ان کے برہمنوں کو سیاست میں لے آؤ ان کا مذہب ختم ہو جائے گا لاکر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو وہ فاقا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ وہ مسلمان جو حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے ان کے دل سے حضور کی محبت نکال دو دنیا کی محبت ڈال دو مسلمان ختم ہو جائیں گے وہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کے عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو عربیوں کو امریکیوں انگریزوں کے پیچھے لگا دو تو اسلام ختم ہو جائے گا جیسے آج دیکھ لو عرب ملکوں میں جا کے جو مرضی ناچ گانا کر لیں آپ مذہبی اجتماع نہیں کر سکتے با. ہم اتنے امریکہ سے نہیں ڈرتے جتنی عربی ڈرتے یاد رکھو دبئی میں جا کے دیکھو کسی جگہ جی بندوں کا جمع ہونا مشکل ہے. اتنا امریکہ سے ڈرتے شمسی ایئر بیس ہم نے عرب امارات کو دیا ہوا تھا انہوں نے آگے امریکہ کو دے دیا اب انہوں نے کہا خالی کرو امریکہ کو کہا تو امریکہ نے عرب امارات کو کہا انہوں نے درخواست کی کہ ان سے خالی نہ کرواؤ یعنی ان کی حکومتیں حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت یہ اصل میں یہ شعر سنانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو تو ساری نظم سنانی پڑی میں, میں نے کہا ساری نظم مزیدار ہے افغانیوں افغانیوں کی ہاں افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج میں دین کی غیرت بڑی ہے افغانستان اور یہ سرحد یہ سارا ایک ہی ہے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو مولوی نہیں ہوں گے تو پیچھے غیرت کدھر رہے گی افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز کہ میری شہری سے لوگوں کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو تو کتنا عجیب بات کہی کہ ہر ہر قوم کا علاج بتایا شیطان نے اپنا منصوبہ بنایا اور شیطان کے منصوبے کو لیک آؤٹ کر دیا تو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملہ کو ان کے کوہوں دمن سے نکال دو اور ہمارے پنجاب میں سب سے ذلیل مولوی کو سمجھتے ہیں سب سے ذلیل مولوی کو سمجھتے ہیں ہمارے صدر نے نواز شریف کو تانا دیا ملہ نواز شریف مولوی نواز شریف لطر لال ہے مار مار کے سر گنجا کر دیں اور خبیش تو کوئی اور نہیں گالی آتی اب یہ پھنس گیا بچے گا نہیں یہ جو اس نے خط لکھا ہے نا ہمارے ملک پہ حملہ کر دو اس کو تو پکڑ کے جیل میں بند کر دینا چاہیے خبیز کو خود کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں حملہ کر دو کہ مجھے فوج سے خطرہ ہے کہ فوج میری حکومت چھین لی یعنی پرلے درجے کا دس نمبر یا بدماش ملک کا حکمران بن گیا اس نے ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے حالانکہ حضرت سے ایسی بات نہیں کرتے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو کوئی چلے چلاک تھی مکار تھی فضل الرحمان کے بعد بات ہو رہی تھی کہ یہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا تو کہا چلے وہ تو مکار تھی چلاک تھی اس کے پیچھے لگ گیا اس کھوتے کے پاس کیا تھا جو اس کے پیچھے لگ گیا <laughs> <laughs> اصل میں یہ تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کوئی کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت کریں یا تنقید کریں ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھو لیکن ہم تو اپنے چلے اعمال کے ذمہ دار ہیں یہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ تو سارے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں اور آپ اگر کسی کو کچھ کہیں گے تو خود ہم اپنے ذمہ دار ہیں نا اگر ایک حکمران ہو تو وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے نا اگر وہ بےغیرتی پھیلائے گا بدماشی پھیلائے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کر کے مکر گا یہ کون سا قرآن حدیث ہے وعدے پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے وعدے جھوٹ کے لیے ہوتے ایسا بیکار آدمی ملک حکمران ہوگا تو کیا ملک کا بنے گا یہ تو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اتنی دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ کیا کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں اولابا کی حکومت ہے اگر علماء کا کوئی لیڈر اچھا مل جائے نا پٹھان کے سرحد کے لوگوں کو, کو کوئی لیڈر جڑا مل جائے نا جیسے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تو بڑا بڑا کام ہو کیونکہ وہ وہاں مولیوں کی حکومت ہے مسجدوں میں مولیوں کی حکومت ہے ہمارے پنجاب میں تو صدارت آ گئی ہے ایک دنیا دار کو صدر بنا دیتے ہوئے مسجد کے سارے فیصلے کرتا ہے حت کے مسجد میں تقریر کرنی ہے نہیں کرنی وہ بھی صدر کرتا ہے. تو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کے ملہ کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں نا ان کی ایک بہت بڑے عالم ہیں اب تو بوڑھے ہو گئے بیچارے مولانا بجلی گھر تو ان سے میں کوشش ہوتی ہے کہ بھاگ دوڑ کے ملاقات کر لیں جب ایسا ان سے ملے تو تارے نظر آ جاتے ہیں بندے کے اوف خدا یا ایسی کھلی باتیں کرتے ہیں نا باتیں کرتے کرتے کہ گے یہ ہمارے سانڈ سنڈے اس کو کہا فضل الرحمان میں <laughs> <laughs> تو حیران پریشان یہ ہمارے سانڈ <laughs> اس کا حال دیکھو یعنی وہ کسی سے نہیں ہے جمعیت کا آدمی فضر الحمان نے کہا تھا نا کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوک دو صحیح کر دو مجھے بڑا بڑا ایمان والا آدمی مولانا میرے ساتھ ہے. انہوں نے ایسے چھیڑا وہ رحمان بابا کا کیا واقعہ ہے کہ رحمان بابا ایک بہت بڑا پشتو کا شاعر ہے بہت اللہ والا تھا تو افغانستان کے زار شاہ نے اس کی قبر کے لیے سنگ مرمر کا اوپر کھول بھیجا کہ لگا مستری میرے پاس آیا کہ لگا آج میں اس کا کھول چڑھا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں بھی آ جاؤ آ جاؤ آپ پٹھانوں کو پٹانو کی بات سنا میں <coughs> <coughs> ابھی پشاور کے دورے میں تھا تو وہاں مولانا بجلی گھر سب سے ملاقات ہوئی تو اللہ والوں سے ملاقات کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھے تھے وہ کوئی ماحول بھی نہیں تھا ایسا کہ جہاں دین کی باتیں ہوئی لیکن اللہ والوں کے پاس تو اللہ والی باتیں ہوتی میں ایک اس بندے سے متاثر ہوں پٹھانوں میں سے کہ یار یہ جڑا آدمی تو میں نے کہا کہ وہ انہوں نے میرے سب مولانا اسرار صاحب سے کہا کہ جی وہ کیا واقعہ با رحمان بابا کی قبر کا انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک مستری آیا میں نے کہا کیا کر رہے آج کل میں نے کہا وہ کہ رحمان بابا کی قبر پہ کھول چڑھا رہا ہوں سنگ مرمر کا تو میں نے کہا کہ ایسے کیا کیسے کرو کہ لنگا ایسے کھود کے تو اوپر چڑھائیں گے میں نے کہا مجھے بھی لے کے جاؤں کہ لنگا میں گیا تو انہوں نے نیچے تک لہد کو کھودا ہوا چاروں طرف سے کہ لنگا میرے دل میں کھجلی ہوئی میں دیکھوں تو سی اندر کیا ہو رہا ہے کہ لیں وہ مستری تھوڑا سا ادھر ہوا اگر میں نے مورا کھینچ کے وہ گینتی اتنا سراہ کر لیا بیچ اور دیکھا ایسے ہو حضرت بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا لیں گے اس پہ بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی میں نے کہا یقین حاصل کرنا ہے میں نے اس کو کہا پیچھے تو, تو میری ٹانگ پکڑو کہ کہیں مردہ میں میں اندر ہی نہ لے تو تو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہوں تو لگا کہ اس نے مجھے پیچھے ٹانگ سے پکڑا تو میں نے اندر اس سوراخ میں سے ایسے نہ حضرت کی ناف سے اوپر لے کے پورے جسم پہ ایسے ہاتھ لگا کے دیکھا پورا جسم سلامت تھا مرے فوت ہوئے ہوئے کو تین سا سال ہو گئے تین سو سال ہو گئے کفن بھی میلا نہیں ہوا پھر پشتوں کا گٹماٹ کوئی شعر سنایا وہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قبر میں مرتے نہیں ہیں قیامت کہ ان کو اللہ ایک نئی زندگی عطا فرما دیتے میں نے اس دفعہ ویسے کوشش کی تھوڑی سی پشتو سیکھنے کی یہ ان کو پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ کہ جو ہی بیٹھتے ہیں آپ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں ہم بیٹھے ٹک ٹک دی دم دم نکی دم ہم دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے کہ یہ کیا بول رہے ہیں تو میں نے کہا ان کے راز معلوم کرنے چاہیے کہ ہم بھی پش سیکھ لیتے ہیں تو کچھ کچھ لفظ میں نے سیکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ کچھ اور سیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بولتے ہیں کچھ کچھ تو مجھے پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ پشاوروں والی پشتو بڑی آسان ہے تو وہاں جن کے میں ایک عجیب لطیفہ اس کا نام ہے ہے وہ عاشق ہمارے حضرت کا جامع رشید میں بیٹھا یہ سفر میں بڑا بندے کو علم حاصل ہوتا ہے کتابوں سے بھی علم حاصل لیکن سفر کا علم بڑا پکا ہوتا ہے اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں جامع الرشید میں بیٹھا پنجابی ایسے بیٹھے یہ پنجابی بھی بڑے پلے درجے کے بدھو ہیں میں کسی کی ریعت نہیں کرتا ہم مسلمان ہیں پنجابی پشتو یہ وہ بات میں تو کہنا گا کہ وہ جامعہ تو رشید میں بیٹھے تھے سارے یہ پنجابی باتیں میں بھی ایسی میری شکل بھی ایسی تھی تو انہوں کہا کہ یہ ساری زبانیں مٹ جائیں گی صرف دو زبانیں بٹ جائیں گی ایک پشتو ایک عربی چند کہا میں بڑا خوش ہوا کہ واہ بہی واہ یہ پشتو بھی بڑی متبرک زبان ہے تو کہ لیں گے ساری زبانیں مٹ جائیں گی ایک عربی بچے گی ایک پشتو تو پھر لیں گے کہ جنت میں تو عربیوں کی زبان ہوگی اور دوزکیوں کی زبان پشتو ہوگی کہ میں نے تو پھر کہ میرا منہ اتر گیا ذرا تو اس نے کہا یہاں کوئی پشتو تو نہیں اس نے کہا میں پشتو سوری مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بیٹھے ہیں میرے سے بڑی معافی مانگی بڑی معافی مانگی کہ ایک دفعہ تو مجھے نیچے تک اللہ اکبر کا میرا کہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنی زبان شروع کر دیتے ہیں نہ عربی بولتے ہیں نہ انگریزی بولتے ہیں نہ اردو بولتے ہیں تو اپنی ان کی قومی زبان لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اصول بتاؤں میرے کیونکہ پشتو سال مریدین زیادہ تعلق والے پشتو والے ہی ہیں ایک چیز یاد رکھو وہاں گر رئیس اور بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے میں تو باز نہیں آتا بات کرنے سے حق بات حاجی صاحب ہوں یا یہ عجز ہو تو بدنام تو ہم ہیں تو وہ ہاں اردو بولتے بولتے بیچ میں پشتو بولنے لگ تو مجھے بھی بڑی کھار آئی میں نے کہا انجواب شعتان لگیا حضر المن یہ خسر پھسر کرنا یہ شیطان کی شیطان کا ہے انجوا شیتان ہی خسر فسر کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم پہنچائے جہاں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے تو وہاں اردو ہی بولنی چاہیے بیچ میں نہیں بولنی چاہیے حکم ہے کہ تین بندے بیٹھے ہیں تو ان میں سے دو کوئی اور زبان نہ بولیں کہ تیسرا سوچے گا پتہ نہیں میرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں یہی ہے نا کہ تین بندے بیٹھے ہوں تو دو آپس میں خسر پھسر نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک خسر پھسر کی شکل ہے کہ مثلا مجھے انگریزی نہیں آتی آپ دونوں انگریزی میں بات شروع کر دیں جی اگر ہمارے سامنے بھی سوئیں گے تو گھر جا کے تو موئیں گے بولو یہاں سونے نہ آئے یہاں تو ہم جگاتے ہیں لوگوں کو آپ بڑے داڈے ہیں کہ ہمارے سامنے سوتے ہیں میں ہنسا رہا ہوں ہنسانے میں سکینہ نہیں آتا ہوتا مولانا ویسے اتنی غفلت ہے غفلت کو دور کرنا چاہیے تو یہ اصول ہے کہ جہاں تین بندے بیٹھے ہیں نا تو میں آپ دونوں پشتوں میں بادشاہ کر دو یا انگریزی میں شروع کر یہ گنا ہے کہ میرے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جو میرے سے چھپا رہے ہیں کیوں خود کہ آپ جو یہ جاپانی میں بات کریں انگریزی میں بات کریں یا پشتو میں بات کریں مجھے سمجھ نہیں آئے میں بدگمان کروں یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تو کیونکہ آپ لوگوں کی تو عادت ایسے میں نے بہت سی جگہ دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ان کا اس اس چیز کی طرف دھیان جاتا نہیں یہاں ہمارے ایک مفتی صاحب پڑھاتے تھے انہوں نے بھی اسی طرح بات شروع کر دی میں نے یہ عید پڑھی ان کا یہ عید قرآن میں ہے میں نے کہا اور کہاں ہے قرآن ہی ہے تو قرآن میں ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے میں نے تو نہیں دیکھی کیا. میں نے کہا دکھا دے تو اللہ اکبر کبیرا تو یہ صحیح نہیں ہے فتوی میں کھینچتا کہ اگر آپ جائز بھی کر لیں گے تو تقوی میں بالکل جائز نہیں ہے لیکن میں کئی دوستوں کو سمجھاتا ہوں سمجھتے نہیں اب ہمیں بھی پنجابی بولنی آتی ہے لیکن میں تو نہیں بولتا آسانی سے پنجابی بہت ہی کوئی مجبور ہوں تو پنجابی بولتا ہوں میرے حضرت نے مجھے منع کر دیا تم پنجابی نہ بولو ہمیں میاں بیوی کو منع کر دیا کہ آپس میں پنجابی نہ بولو کیونکہ فرمائے اس زبان میں بدتمیزی بہت ہے کیونکہ سکھوں کی قومی زبان ہے یہ ساری چیزیں مشیک سمجھاتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے دیکھنا کیسے ہے سننا کیسے ہے اٹھنا بیٹھنا کیسے تو اس لیے میں ہر ایک کو منع کرتا ہوں. ایک فیک ہی زبان ہے ہر بات میں فے فے فے لگا کے بولتے وہ بھی غلط ہے یہ گناہ ہے ہاں اگر تیسرا بندہ یہ سوچے کہ اس کو مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی پھر تو آپ چلے بات کر سکتے ہیں لیکن تقوی کے پھر بھی خلاف ہے تقوی پھر بھی یہ ہے کہ نہ کریں بات اگر کرنی ہے تو تھوڑی دور چلے جائیں قرآن کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو بند بالکل قرآن حکیم بندے کی تربیت کرتا ہے وہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہاں تک آیا تین باتیں کر رہے ہیں نا دو نے آپس میں بات کرنی ہے تیسرے سے زیادہ لیں کہ ہم جی آپس میں بات یہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تقوی یہی ہے باقی فتوے کو کھینچ تان کے آپ کر لیں تو کر لیں پھر اس لیے جگہ جگہ مفتی مل جائیں گے متقی کہیں کہیں ملتا کوئی فتح فتح آٹھ سال میں عالم بنتا ہے ایک سال میں مفتی بن کے وہ نکلتا ہے حالانکہ پہلے مفتی بننے کے لیے دس دس بیس بیس سال لگتے تھے کہ بڑے مفتی کی صحبت میں رہتے تھے وہ پہلے کتابیں اٹھواتا تھا جی پھر کام لیتا تھا خوب رگڑے لگا کے پھر اس کو افتاح کی اجازت دیتا تھا اب تو ہٹ مفتی نکلتا ہے اینٹھیڑے تو مستی نکل آتا ہے اس لیے پھر وہ فتوے فتوے دے رہے کوئی کیسا دے رہا ہے کوئی کیسا دے رہا ہے کوئی کیسا دے رہا یہ بہت خطرناک ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اب ہمارے حضرت کو فقہ اور تصوف میں بڑا کمال حاصل ہے حضرت فرما ایک دس سال ایک فقی کی صحبت میں رہا ہوں اسے یہ زوال حسین شاہ صاحب بہت بڑے فقی تھے لیکن حضرت حضرت فتویٰ نہیں دیتے کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگوں نے مسئلہ پوچھا حضرت کو آتا ہے لیکن کہا نہیں مفتی صاحب سے پوچھو مفتیوں سے پوچھو ایک دفعہ ہم وہاں تھے لاہور میں میں اپنا کوئی مشورہ کرنا تھا فتو ہی تھا وہ تو میں نے پوچھا حضرت مفتی سے پوچھو میں نے کہا حضرت مسکرات کے میں نے کہا میں نے کہا حضرت ہمارے مفتی تو آپ ہی ہیں میں تو آپ سے زیادہ کسی کو مفتی نہیں سمجھتا پھر حضرت نے اس مسئلے کا جواب اتنا تفصیل سے مجھے بتایا لگتا تھا کہ اسی مسئلے کو ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں پہلے کہا کہ مفتی سے پوچھو جا کے میں نے جب محبت کا اظہار کیا کہ جی میرے مفتی تو آپ ہی ہیں مجھے تو آپ پر ہی زیادہ اعتماد ہے اتنا تفصیل سے بتایا لیکن حضرت کے اوپر تو تکوا کا غلبہ رہتا ہے حضرت کو یہ اتنا اونچا مقام نصیب ہوا ہے یہ تکوا کی سے ہوا کیونکہ ہمارے حضرت نہیں یہ دعا کوئی تیس سال سے پڑے ربا نہ کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے متقیوں کا سردار بنا دے تو یہ مانگنا چاہیے تقوی مفتی مفتی کو بھی تقوی مانگنا چاہیے عالم کو بھی تقوی مانگنا چاہیے عام آدمی کو بھی کیونکہ یہ تقوی ایک ایسی زبردست چیز ہے میدان حشر میں ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا لیکن متقی بندے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اللہ اکبر کبیر ہے جی? دوست دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں تو تکوا ہونا چاہیے تو میں یہ بتا رہا تھا مارا بجلی گھر سے یہ واقعہ میں نے سنا نا تو حقل یقین حاصل ہو گیا کہ قبروں میں کیا کچھ ہونا اور ضرور ہونا ہے جو اس نے خود تجربہ کر کے دیکھ کر بتایا اللہ اکبر اور موت کے چشم دید واقعات ڈاکٹر نور احمد نور کی کتابیں چھوٹی سی کہیں سے لے کے پڑھ لینا مل جاتی ہے بازار اس میں بھی اپنے چشم دید واقعات انہوں نے لکھے ہیں قبروں کی کیونکہ آج کل ہماری یقین کی کمزوری ہے ایمان یقین مضبوط ہو جائے نا تو عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ایمان یقین کمزور ہوگا تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا ہمیں شک شبہ رہتے ہیں اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شک شبہ کے پرختے اڑا دیے لار بفی اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں یہ یقین کامل پیدا کرتی ہے یہ کتاب کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں اب حدیث اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان مان گے اس سے زیادہ کوئی واضح چیز اور کیا مل سکے گی مجزا ہے تو آئے یقین نہیں ہے ہم شک شبے کا شکار رہتے تو اپنی طبیعتوں میں ایسا یقین ہونا چاہیے تو کی سے یہ یقین سیکھا کیوں ان کی شخصیت میں یقین ہوتا ہے اور پھر یقین والے کی صحبت میں رہ کے بڑی جلدی بندے کی طبیعت میں یقین پیدا ہوتا ہے اب ہم ایک گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے ہیں بہت سی باتیں انہوں نے رگڑے لگائے بہت سے لوگوں کو تو اس میں یہ یقین والا واقعہ بھی یقین ہی باتیں پتا ہوتی ہیں. اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں جہنم اور جنت کو دیکھ لوں میرے پھر یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا کسی کا حضرت دیکھ کر بھی اضافہ نہیں ہوگا پھر ہمیں بغیر دیکھے اتنا یقین ہے جتنا لوگوں کو دیکھ کر یقین آئے گا پھر میں یوں میں نیل گیا ہم بغیر دیکھے مانتے تو واقعی ایسا یقین ہونا چاہیے تو یہ یقین والوں کی صحبت میں ملتا ہے تو ان سے واقعات بھی یقین کے ملتے ہیں پھر بعض اوقات تو وہ تجربات بھی کرا دیتے ہیں مثلا وہ توجہ ڈالیں گے آپ رونے لگ جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ پھر اور یقین حاصل ہو گیا نہ بادہ ہے نہ سوراہی نہ دورے پیمانہ فقط نگاسے رنگی ہے بزمیں جانا نہ میرے محبوب کی مجلس مجرس ایک توجہ سے گرم ہو جاتی ہے تو ہم نے کتنے واقعات اپنے حضرت کی صوبت میں دیکھے بس ایسے اس کو غور سے دیکھا بندے کو وہ رونے لگ گیا کوئی بولے بھی نہیں دیوبند میں جب حضرت گئے تو انہوں نے کہا پہلے علماء میں ہم امتحان لیں گے حضرت کا کہ کیسا ہے کیا ہے یہ تو بہت بڑا کمرہ تین سو کے قریب علماء دیوبند بڑے بڑے پرانے بزرگ اور نوجوان اور حضرت عموماً آگے رکھ کے بیان کرتے ہیں مولانا سیفین کا حضرت مہربانی کرنا علماء ہے آپ نوٹس نوٹس نہ رکھنا یہ کہیں گے کہ کیسا بندہ پکڑ کے لائے ہیں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو حضرت بات مان لیتے ہیں پھر مشورے کو پھر کہنا کہ حضرت نے نوٹس سامنے نہیں رکھے اور حصول اشت حشت گانا جو دیوبند کے آٹھ حصول لکھے ہیں مدرسہ چلانے کے ان کی تشریح کی ایسی تشریح کی کہ وہ لوگ کہ گے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہم نے پہلی دفعہ یہ سمجھے ہیں اور ساتھ بات جو توجہ دی ہے تو علماء دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں آنسوں بہ رہے ہیں عجیب حال ہو گیا پھر انہوں نے مستن کو کہا کہ آپ دعا کر رہے ہیں. حضرت میں کبھی نہیں دعا کروا سکتا آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہی دعا کروائی اور پھر جو دعا کروائی ہے بالکل ہلا دیا سب کو بس پھر تو دیوانے ہو گئے ایک مجلس میں سب کو فتح کر دیا پھر مسجد مسجد الرشید میں بیان ہوگا دوسرے دن پھر جی، تیسرے دن پھر تیسرے وہاں ایک کہا جی لوگ مسجدیں تنگ ہو گئی ہیں آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں پھر بہت بڑے گراؤنڈ میں بیان ہوا پھر دوسرا ہے جی دیوبند میں ایک دفعہ اختلاف ہوا تھا تو کچھ کہتے ہیں مولویوں کا کہتے ہیں علما کا اختلاف بھی باسرامت ہوتے ہیں کہ جب یہ لڑیں تو لڑ کے کیا کریں گے اور مدرسہ بنائیں گے مولوی لڑیں گے تو مدرسہ ہی اور بنائیں گے اور کیا کریں گے یہ تو وہ اختلاف ہوا دو بند میں تو انہوں نے اور مدرسہ بنایا علام شاہ صاحب کشمیری کے بیٹوں نے اور دوسرا قاری طیب کے بیٹوں نے وہ اس کا نام ہے دیوبند وقف یہ تو پرانا وہ وقف ہے پھر میں پھر وہاں بھی حضرت کا بیان ہوا چار دن دیوبند میں رہے وہ خط ہے نا میں نے شائع کر دیا وہ خط انداز تربیت کے پہلے سب سے پہلے وہی خط شائع کیا پھر حضرت کا جواب شائع کیا یہ یقین کرنے والی باتیں ہیں اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ ایک فقیر اٹھا ہے سب سے شاید بیک بیکورڈ جنگ ضلع ہے وہاں جاگیرداری سسٹم ہے لیکن وہاں سے حضرت اٹھے ہیں اور ستر ملکوں میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا پھر آخر پیشید لکھے کہ میں تمہیں تمہارا مقام بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کتنے اونچے لوگ ہیں یہ ساری ہمیں ہاں تو اپنے شہر کی صبح سے بہت یقین حاصل کیونکہ ہم تو عاشق تھے عشق فرمودا ایک آسد سے سبق گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی عقل بچاری سمجھتی ہی نہیں اور عشق کام کر لیتا ہے اس لیے یہ یقین پیدا کریں قبر آخرت ہے اللہ کے سامنے پیشی پلسرات نیچے جہنم آگے جنت ایسے سمجھے ہی؟ ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے یقین کے ساتھ ہو گاؤں میں بعض لوگ بے یقین ہوتے ہیں کئی علما بھی بے یقین ہوتے ہیں جو علمائے سو ہوتے ہیں جو علمائے حق ہیں ہمارے اسی لیے بریلویوں نے بڑا فساد مچایا ہوا یہ علماء سو ہے ہر وقت پیٹ کی فکر لگی رہتی ان کو تو ایسا ہی کوئی بدیتی مولوی تھا اس نے جوشی خطابت میں گاؤں میں تقریر کرا کہا بسم اللہ میں اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے بسم اللہ پڑھ کے بندہ دریا بھی پار کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا تو ایک دیہاتی تھا اس نے کہا مولوی صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اب اس کی زمینیں دریا سے پار تھیں ان کا یار روز کشتی کرائے پہ لینی پڑتی تھی مصیبت تھی مولوی صاحب نے تو بڑا زبردست غربت ہے وہ گیا بسم اللہ الرحم الرحم نکل گیا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یار مولو صاحب نے تو بڑا زبردست گور بتایا مجھے تو چند دنوں بعد اس نے مولو صاحب کو کہا جی آپ کے لیے دعوت ہے دعوت کھانے کے لیے جہنم پار جانا پڑے ان کو یہ جہنم سے بھی ہو کے گزر جائیں گے اتنے بھوکے ہیں روٹی کے تو کہ صاحب خوش ہو گئے جی دعوت کھائیں گے اب جو گئے دریا انہوں نے کہا جی کشتی, انہوں نے کہا جی کشتی کی کیا ضرورت ہے یقین کرنا اور کام ہے نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے بسم اللہ لیکن یہ کنارے پہ کلّا بندھا ہوا ہے تو میرے ٹانگ کو رسا باندھ کے اس کے ساتھ باندھ دے کیا پتہ میں ڈوب جاؤں نے کہا لانا تھا تیرے اوپر کہ میں تیرے کہنے پھر روز پار ہو جاتا ہوں تمہیں یقین نہیں ہے <laughs> اب وہ دریا میں چلانگ نہیں مارا کہ میری ٹانگ کو رسا باندھ کے, اس کے ساتھ بندو تو ایسے لوگ ہوتے اب اس یقین والا بسم اللہ کے توقل پہ دریا پار کر جاتا یہ کھڑا تو یقین تو یقین والوں کی صحبت سے آئے یا کسی پہ اعتماد کر لو تو اس لیے یہ گھر بار بستے میاں بیوی بی میں اعتماد ہو شگردی استادی چلتی ہے اعتماد ہو اگر شگیرد کو اعتماد نہ ہو استاد کو کیا وہ پڑے گا اس سے اسی طرح شیخ پہ اعتماد نہ ہو تو روحانی ترقی نہیں ہوتی اسی طرح اللہ کے نبی پہ اعتماد نہ ہو تو سنت پہ عمل نہیں ہوگا اگر اللہ پہ اعتماد نہ ہو تو بندگی کدھر گئی ختم تو اعتماد ایمان یقین اعتماد ہو اس سے بات بنتی ہے اب دعوت و تفلیغ میں بھی ایک ہی چیز ہے ایمان یقین ایمان یقین اتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کر کر کر کے دل دماغ میں ایمان یقین بٹھا دیتے اور ہم اخباریں پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں, کرتے ہیں تو ایمان یقین خراب ہو جاتا اخباروں میں میڈیا میں ہر طرف امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ نے وہ کر دیا فلاں کر دیا امریکہ کے اوپر ایمان یقین بن گیا کی امریکہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا امریکہ جیسے کروڑوں ملک اکٹھے ہو جائیں سارے کے ساری ایٹمی طاقتیں اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ذرا زمین کو ہلائیں گے سب کو صاف کر دیں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے اب اگر ہمارے حکمرانوں کو اللہ پر یقین ہو تو ہم ڈریں گے انڈیا سے یا امریکہ سے یا کسی ملک سے حالانکہ اب ہمارے پاس وہ ایٹم بم بھی ہے ظاہری اسباب بھی ہیں ظاہری اسباب بھی ہیں اور باطنی اللہ کی مدد ہو ہمارے ساتھ لیکن یقینی نہ ہو تو پھر تو کیا ہو سکتا اس لیے علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار کہ تہذیب حاضر بندے کو بے یقین بنا دیتی ہے جو یورپی تہذیب سے متاثر ہوتا ہے وہ بے یقین ہو جاتا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی غلامی سے بھی بڑی لانت بے یقینی بابا جی دیکھو الحمد اللہ علیہ سونے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی غلامی سے بھی بڑی دانت بے یقینی تو یقین نہیں آج دروازہ لگا دو <تصحیح> تو ایمان یقین بنانا ہر وقت اس کی فکر کرنی پڑتی ہے میں نے کئی دفعہ لوگوں کو واقعہ سنا ہے کہ حضرت دمیال کیمپ رشید عبدالرشید صاحب کے مدرسے میں بیان کرنے جانا تھا رات کو مشورہ ہوا کیا بیان کرنا چاہیے میں نے کہا جی قربانیوں پہ بیان یہ بیان مشورہ دیا حضرت کہیں گے نہیں کہ, میں وہاں ایمان یقین پہ بات کروں گا میں نے کہا جی علماء کو ایمان یقین سکھائیں گے فرمایا ہاں ان کا ایمان یقین کمزور ہے انہی کا ایمان یقین کمزور ہے تو عوام کا کمزور ہے اگر انجن ٹائٹ ہو تو پیچھے ڈبے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے انجن ہی کمزور ہو گیا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے نا سرف منطق تک فلاں فلاں فلاں قرآن کی باری ہی نہیں آتی کہیں جلالین پڑھی ہے میں نے کہا جلالین اس لیے پڑھی ہے وفاق میں امتحان دینا پڑتا ہے اگر وفاق کے امتحان میں شامل نہ ہو تو کبھی بھی آپ نہ پڑھے وہ مجبوری ہے جو مجبوری میں کتاب پڑھی جائے اس سے ایمان یقین نہیں بنتا بتاؤ شوق سے کون سی پڑھی کوئی بھی نہیں پڑھی تو جب شوق سے کوئی نہیں پڑھی تو ایمان یقین کیسے بنے گا وہ تو مجبوری میں پڑھی ہے حتیٰ کہ بازو قرآن کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے تفسیر کی بات تو بعد کی ہے نا اس لیے کہ جب تک کوئی تفسیر آپ شوق سے نہیں پڑھیں گے قرآن آپ کے اندر تو نہیں اترے گا اور جس کے اندر قرآن نہیں اترے گا اس کا ایمان یقین کیسے بنے گا اس لیے میں کہتا ہوں سرف منتق فلانا فلانا فکا بھی پڑھ لیجیے حدیث بھی دورہ ہے حدیث بھی ہو گیا اور قرآن کی باری ہی نہیں آئی واقعی قرآن کا درک نہیں ہے ادراک نہیں ہے ذوق نہیں ہے شوق نہیں ہے علماء کے بیان سننے جاتا تھا کہ مجھے تقریر کرنی آ جائے میں نے کم از کم تین سو علما کے اندازن بیان سنے جا جا کے کچھ قسطوں سے کچھ جا جا کر سنتا تھا بڑے بڑے خدیبوں کو بڑی باتیں ہوتی تھی لیکن قرآن نہیں بیچ میں ہوتا تھا شروع میں ایک آیت برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں فلاں باتیں فلاں باتیں ہم نے اپنے مشیک سے قرآن سنا ہوا ہے پیر غلام حبی کے میں نے بیان سنے دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹے کا بیان پورا پورا قرآن حتیٰ کہ حدیث بھی نہیں ہے بعض جگہ پورا ہی قرآن ہمارے حضرت میں بھی خطبات فقیر میں اتنی آیات ہیں اتنی آیات ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم یقین پیدا کرتا ہے اور قرآن کے ساتھ اللہ کی نہیں حضرت شیخ مولانا العدیث نے کہیں لکھ دیا کہ بھی اور احتیاط سے قرآن کی تفسیر بیان کرنی چاہیے کہ اٹھارہ علوم آنے چاہیے پھر قرآن کا درس دینا چاہیے میں نے کہا اٹھارہ علوم کس کو آتے ہیں کھاد کھڑا کرو پتہ نے محدود فقیر کہاں علماء کا مجموعہ تھا میں نے کہا اٹھارہ علوم کس کو آتے ہیں کسی کو بھی نہیں آتے تو پھر کوئی بھی نا درس دے <laughs> اٹھارہ علوم آنی چاہیے وہ کو بھی ڈرانے کے لیے کہا کہ محتاط رہو بھائی اب ہزار علماء بیٹھے ہیں اس کو کسی کو کسی بھی علوم نہیں آتے تو پھر کوئی بھی نہ درس دے پھر جماعت اسلامی والے دیں الدا والے دیں کیونکہ ان کو اٹھارہ علوم آتے ہیں ہم اٹھارہ علوم کے چکر میں سیکھنے میں رہیں گے <laughs> وہ لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کر لیں گے پھر ہم دیکھتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے دیکھو جی انہوں نے کتنا مجموعہ بنوا لیا اگر ہم علماء ہم تو عوام کو قرآن کا درس دیتے ہوتے یہ عمران خان کے پیچھے ان لوگوں کے پیچھے اتنے لوگ نہ لگتے نوجوانوں کو ہم نے خالی چھوڑ دیا قرآن کا درس نہیں دیا جو مداری اٹھتا ہے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے یہ مداری گھر ہے مجھے تو یہ نہیں پتا یہ حکم ہے کہ اگر تمہاری بیوی فوت ہو جائے تو چند دن بعد تم نکاح کہا کر لو اپنی جوانی کی حفاظت کرو میں ایسا کوئی نہیں ہے. اور ادھر سے عمران خان اس نے بیوی کو طلاق دے دی شادی دوسری کی میں ہم لوگ ہیں بوڑھے ہیں ہمارے کوئی مسئلہ ہو تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی فوت ہو گئی یا, بی بی یا کوئی گڑبڑ ہو گئی آپ لوگوں کی دوسری شادی ایمان بچانا ہے تو اور یہ اتنے بڑے متقی کہ میں حیران اور ایسے فضول آدمیوں کو لیڈر بنائیں گے جی <تصح> کیا کہہ رہے؟ دماغ دماغ بیوی ساتھ ہاں, ہاں وہ تو کہہ ان کی شادی یہ جی ہاں. <laughs> ملک میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے کیا کر دیں گے یار تم خود تو اب ہیں جی عجیب لوگ کہتے ہیں یورپ کے اندر اگر کسی کو حکمران بنانا ہوتا ہے مولانا اس کی سکریننگ کرتے ہیں یعنی اس کی پوری لائف ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں بھی ایمانی تو نہیں کی ایماندار بندے کو حکمران بناتے ہیں اور ہمارے اسلام میں معیار یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو حکمران بنایا کم از کم گناہ کبیرہ سے وہ بچتا ہو کسی گناہ کبیرہ والے کو آپ حکمران نہیں بنا سکتے اور یہاں کھلی چھٹی ہے اس لیے کہ ہم نے عوام کو قرآن نہیں پڑھایا قصور ہمارا ہے مولازاد اور جملہ بڑا اچھا لگا ملا سرفراز بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ حکومت الٹنا علماء کا کام ہوتا تھا یہ تحریکیں چلاتے تھے حکومت الٹ دیتے تھے فرمائے آپ کوئی سنتا ہی نہیں ہماری اور میں دیکھتا ہوں یہاں ہی آ کے قصور نکلتا ہے عوام کو آپ عالم تو بنا نہیں سکتے یا تبلیغی جماعت میں بھیجیں کہ کچھ دین سیکھ لیں یا پھر ان درسے قرآن کے ذریعے ان کو قرآن دین کا شعور دیں کیونکہ قرآن کے نام پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں میں سے کچھ تو کریں نا اگر نہ درسے قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین سنائیں گے نہ دعوت و تبلیغ میں بھیجیں گے تو پھر کیسے لوگ دیندار بنیں گے پھر تو وہ سیاسی بن جائیں گے ہاں جی جو جس بندے کا دماغ سیاسی بن گیا وہ شیطان بن جاتا ہے یقین کریں اسی لیے علامہ اقبال سے زیادہ سیاست کو کوئی نہیں جانتا تھا شیتان ایسے ہاتھ پتا اور توڑ کے بیٹھا تو اس کی پتا نہیں علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تو کیوں یار بیٹھا ہے ایسے بالکل ہاتھ پر توڑ کے کوئی شیتان نہیں کر رہا کہ بس میرے اتنی اولاد میری ہو گئی ہے مجھے انہوں نے بس فارغ کر دی ہے انہوں نے کہا آپ کی اولاد کون سی ہے کہ یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں یہ میرے بیٹے <laughs> کے ہے ارباب سیاست یعنی وہ شیطان اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنی اپنی اولاد پیدا کر دی ہے اب میرے ذمے کوئی اور کام لگائے میں کسی اور مخلوق کو گمراہ کروں جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست اب میری ضرورت نہیں تہے اخلاق اب آسمانوں کے نیچے میری ضرورت نہیں ہے بہت شیطان میں نے بنا دیے یہ ہمارا علماء اور طلباء کا ہمارا قصور ہے اگر ہم عوام کو اپنی مٹھی میں رکھتے جیسے میں نے سرحد میں دیکھا وہاں بھی اب بہت کم خراب ہو گیا لیکن پھر بھی ان کا دو روب و دبہ دب دب اتنا ہے علماء کا ابھی بھی ان کا ڈنڈا چلتا ہے لوگ مانتے ہیں بات وہاں کے علماء میں میں نے روب و دبہ دب دب دیکھا کم از کم اپنے مقتدیوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا ایسی گندی چیز ہے سیاست کے اللہ کی پناہ ہے بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی جب الیکشن ہونے ہوتے گھر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے نفرتیں لڑائی اسی کو بس سارے چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں. وہاں تو ایک چھوٹا سا مجموعہ تھا میں نے کہا کہ ہم سنتے تھے کہ اب نئے نئی شہادتیں پیدا ہو گئی ہیں میں نے کہا جو حرام کی موت مرتا ہے اس کو شہید جمہوریت کہہ دیتے ہیں شہید وطن شہید جمہوریت یہ سب غلط شہادتیں ہیں کوئی شہادت نہیں ہے یہ اگر کوئی وطن کے اوپر بھی مرا ہے نا وہ بھی شہید نہیں ہے جو اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے مرتا ہے وہ شہید ہے وطن کیا چیز ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وطن کے لیے مرے تھے عرب ملکوں کے لیے مرے تھے عربستان کے لیے مرے تھے عام اقبال پر کسی نے جب میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے سمجھا ہے میں نے اپنا نظریہ بدل دیا میں نے سجدہ صاحب کیا اللہ کے آگے اور پھر یہ شعر کہا ہے چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا میں نے سجدہ کیا ہے غلطی کا اعتراف کیا اور اس کی جگہ شیر صحیح کہا ہے پھر اس نے کہا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو اس کا پہرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے قوم مر جاتی ہے وطن پرستی نیشنلسٹ فاسٹ پاکستان وہاں میں نے دیکھا پشاور میں ایک جگہ دیکھا آل مسلم آل مسلم آل پاکستان مسلم لیگ نیچے وہ مشرف بے مشرف کا نام لکھا ہوا تھا اور پھر اوپر لکھا ہوا فسٹ پاکستان اس کا نعرہ تھا میں نے کہا فرسٹ اللہ نہیں فرسٹ قرآن نہیں ہے فسٹ پاکستان ہے خدا کو بندے یہ نرا شرک ہے مسلمانوں کے ہاں تو سب سے بڑا اللہ ہے اللہ کا حکم ہے پاکستان تو بعد کی بات ہے تو غیر شوری طور پہ کوئی جان بوجھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کفریا باتیں ان چیزوں سے ان نظریات سے بچنا بہت ضروری ہے بندہ بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے صاف ستھرا کھرا ایمان ہونا چاہیے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں ایک اللہ شریف کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے غیر سے ہونے کا کچھ نہ یقین ہو تو میں نے اس کو بالکل ہی مختصر بنا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ بھائی یہ ایمان یقین ایسی چیز ہے اس کا روز تذکرہ ہونا چاہیے تب ایمان یقین بچتا ہے ورنہ بندہ ادھر ادھر کی باتوں میں ایسے پھنستا ہے ایمان یقین کی فکر ہی ختم ہو جاتی اور یاد رکھیں یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یعنی اس کی گھٹی بڑھتی رہتی ہے حقیقت تو ایک ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں لیکن اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں اس لیے انہوں نے کہا کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سہر گاہی کہ میرے اوپر تجلیات پڑتی ہیں کبھی میں اللہ کی کائنات دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے کیسے بنائی رب بنا ما باطلا کبھی حیرت کبھی مستی اللہ کی محبت کی مستی چڑھتی ہے بس اللہ اللہ کرتا ہوں شوق میری لیگ میں ہے شوق میری نئے میں ہے نغمہ اللہ اللہ میرے رگو پے میں ہے کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سہر گاہی کبھی میں تحجن میں اٹھ کے اللہ کے حضور ہوتا ہوں اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو تابے رازی. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سہر گاہی بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد محجوری کہ میرے ایمان کے ہزاروں کیفیات بدلتی ہیں اور واقعی کیفیات بدلتی رہتی اور ہمارا اشد دل پتھر پتھر ہو گیا پتھر سے بھی سخت کوئی کیفیت ہی نہیں ہے کوئی کیفیت ہی نہیں اندر ہوتی تو بھائی کوئی کیفیت پیدا کرو اپنے اندر روز نوٹ کرنی چاہیے حضرت ہمارے خواجہ غلام علی مجدد دہلوی کھانے سے دیکھتے تھے کس کھانے سے میرے دل کی کیفیت کیا بدلی کون سی گفتگو کی تو میری دل کی کیا کیفیت بدلی نوٹ کرتے تھے اور ہم خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں خوب باتیں کرتے ہیں دل کی کیفیت دیکھتے ہی نہیں یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے اندر اور یہ موبائل نے تو ایسی تباہی پھیری ہے نا کہ اللہ کی پناہ ایمان کا بیڑا غرق کر دیا وہاں ادھر بھی پشتوں میں بھی میں نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو میں نے کہا یہ کئی لوگوں کے نا ہم لتائف تازہ کرتے ہیں تو انگلی لگاتے ہیں سیدھی موبائل پہ لگتی ہے جا کے میں نے کہا یار اس کا دل جاری کرنا ہے اس کو نکال ادھر اتنی کسرت سے موبائل دل کے اوپر رکھے گئے پتہ نہیں ہے کس نے دل پہ جیبیں لگائی دل والی جیبوں خدا کے واسطے پھاڑ دو نیچے لگواؤ یا دائیں طرف لگوا لو ادھر کچھ نہیں ہے ادھر دل ول نہیں ہے بہت ادھر بھی نہیں لگانی چاہیے ادھر بھی لطائف ہیں ہمارے ہاں تو نقش بندیوں تو ادھر بھی لطائف ہیں ادھر بھی نہیں لگا سکتے نیچے لگاؤ نیچے کچھ نہیں ہے نیچے کی چیز نیچے رہنے چاہیے کتنا کو میں انگلی لگاتا ہوں کہ اللہ اللہ کروں آگے سے موبائل مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا لیکن پھر ضبط کر لیتے ہیں کہ کیا کہیں ان کو بیچاروں کو میں نے کہا ایک دو تو تقریریں اس کے خلاف کی ہیں نا جدھر دیکھو موبائل ہے ٹون ٹون ٹو ٹون،, ٹون،, ٹون ہو رہی ہے مسجد میں بھی نہیں باز آتے اچھا ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھا ہے، وہاں میں نے خوب موبائل کی خبر لی نفرت دلائی واہ کیا سنا ہے نہیں پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اسی کے خلاف تقریر کرتا رہا لیکن بند پھر بھی نہیں کیے لوگوں نے پھر این نماز میں میرے سے ایک بندہ ادھر کھڑا تھا اس کا موبائل چل رہا تھا میں نے کہا اتنی بے غیرتی بھی نہیں ہونی چاہیے بندے تو اتنی تقریر کی ہے اتنے واقعات سنائے ہیں کہ بندے کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ موبائل لیکن پھر وہ بند نہیں کیا بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بند کر دو ظالم کو کون سا تمہیں کوئی اسرائیل کا فون آنا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو تم ذرا تیار رہو اتنے بے حص لوگ میں تو دو دو دن بند رکھتا ہوں لوگ کھولتا ہوں تو فون آنے شروع oh, جی, موبائل بند تھا تو میں نے کہا کیا ہوا بند تھا کوئی گناہ کیا ہے میں نے موبائل بند کر کے تم جو ہر وقت کھولے رکھتے ہو اور oh, جی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے میں نے کہا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے پی سیل کھولا ہے اگر کسی کا ایمرجنسی ہے وہاں کر لو اگر بہت عشق ہے تو ملنے آ جاؤ پھر موبائل پر لمبی باتیں کریں گے خود آ کے بند اب میں نے بند کیا وہ ایک بندے نے پی ٹی سیل پہ جی میں آج مجھے ذکر میں نہیں آ سکتا کل <laughs> آؤں میں نے کہا یار یہ کوئی اتنی ضروری بات تھی نہ آ, نہیں آنا تو. تو تو جو مجھے فون کر کے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جی وہ فون اٹھا کے لو جی فون والے بھی ایسے ہی ہوتے ہو آگے سے جی آپ کا حضرت فون آیا میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا آ گیا فون پہ میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں اصل اور مغرب کے درمیان آپ لوگوں سے بیان کی. بھائی نہیں آنا تو, تو نہ تو مجھے بتا رہے فون کر کے <laughs> Allah, ایسے ایسے عجیب لوگ یعنی ملے ہوئے ہمیں کہ مہربان ہے بھائی نہیں آنا تو نہ آ تو, تو مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے کہ میں نے نہیں آنا تو کون سی خوشخبری سنا رہا ہے تو مجھے کہ میں نے نہیں آنا <laughs> مجھے تو خوشی ہوگی نا کہ آنے کی بات کرو میرے سے اپنی جی فلاں مجبوری ہے کیا مجبوری ہے ایسے مجبوری بنا لیتے ہیں تو تمہارے گھر کو سنانے آتا ذرا سا کوئی کام ہوتا ہے جی بس بالکل جب بیکار فارغ ہوں پھر مجلس سے ذکر میں آئے بھائی قربانی کر کو آئے اس لیے مولانا یوسف دہلوی حضرت جو نیب دوسرے امیر تھے مولانا یوسف مولو لیاس کے بیٹے دو فرماتے تھے ایک انتظامی چلے ہوتے ہیں ایک ایمرجنسی کے چلے ہوتے ہیں قربانی کے چلے ہوتے ہیں فرمایا ایمان قربانی کے چلوں سے بنتا ہے ایک انتظامات آپ کر کے چلے گئے فرمایا کبھی قربانی بھی کرنی پڑتی آخر دنیا کی خاطر کتنی قربانیاں کرتے ہیں دین کی خاطر نہیں قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انتظامات کر کے جائیں تو اچھا ہے لیکن اگر کبھی قربانی کرنی پڑے کہیں کہ ایمان کا مسئلہ ہے کسی جگہ لوگوں کی گمراہی کا مسئلہ ہے تو قربانی کرنی چاہیے ایمان تو قربانی سے بنے گا نا تو بہرحال ہمیں ایمان یہ خلاصہ ہے قرآن کا میں نے خلاصہ بتا دیا آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ ایمان یقین بندے کا بننا چاہیے اور اس کے لیے ہر وقت فکر چاہیے اور سوتے جاگتے کلمہ پڑھ لینا چاہیے کم از کم سو پچاس دفعہ لا اللہ پڑھ کے سونا چاہیے پڑھ کے اٹھنا چاہیے پھر تو ہے ایمان کے خاتمے کا جو بندہ سہولت میں آسانی میں گدے میں اوپر سویا ہے اوپر رضائی لی ہوئی اتنی سہولت میں کلمہ نہیں پڑھتا سو, سوچے جب موت کی کھینچا دانی ہوگی کلمہ یاد آ جائے گا جو اتنی سہولت میں کلمہ نہیں پڑھتا اپنی مرضی سے پھر وہ مجبوری میں کہاں سے کلمہ پڑھے گا یہ اپنے آپ کے اوپر چیک پوائنٹ لگانے چاہیے کہ میں کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہوں اللہ آپ کا اب جاتے ہوئے نہ کلمہ نصیب ہوا تو کیا لے کے گئے آپ دنیا سے میرے دوستو اپنے آپ کو بدلیں بدلیں وہ روٹین ایک بنی ہوئی ہے کولو کے بیل کی طرح اسی کے گرد پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو ایک دن توجہ چھوٹ جائے گھبرا جائیں یہ نہیں کہ ایک ہفتہ انتظار کرتے رہے ہاں ہو جائے گی ہو جائے گی نہیں ایک دن چھوٹے فوراً اپنے شیخ کو بتائیں دعا کروائیں توجہ لیں ان سے ان کو بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے جی میرے ساتھ تو وہ کچھ ہم دعا اور توجہ دو ہی تو کام کرتے ہیں توجد میں دعا بھی کرتے ہیں توجہ بھی کرتے ہیں اب جو کہے گا بتائے گا تو اس کے اس کی طرف زیادہ خاص توجہ جاتی ہے اور جو سم بکمن لا یا گونگے بنے ہوئے اور خصوصاً یہ مجلس ایک ہوتا ہے آپ لوگ ملنے آئے میری مرضی ملوں کہ نہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں ایک میں خود بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب کچھ دینا ہے تو بلا رہا ہوں تو یہی ایمان یقین کو ہم نے تازہ بنانا ہوتا ہے کبھی بیان کر کے کبھی مراقبہ کرا کے کبھی دعا کر کے کبھی ویسے توجہ کر دیتے ہیں کسی کی طرف یہ جو غفلت ہے نا اس کو مٹانا ہوتا ہے اندر سے اسی لیے کبھی شعر سناؤ کبھی اے سناؤ کوئی تو لگ جائے گا نا آپ لوگوں کے دل پہ جا کے بات کوئی تو لگ جائے گی نا. تاکہ دل بیدار ہوں غفلت ختم ہو حضوری والا ایمان نصیب ہو ہمارا ایمان بالکل ایسے چھوئی ہوئی کہ چھوئیں طرح مرجا جاتا ہے اس ایمان میں جان پیدا کرو یا یادین اے ایمان والوں ایمان لاؤ اب ایمان والے کیا ایمان لائیں اے ایمان والوں یقین کامل پیدا کرو اے ایمان والوں تقوی پیدا کرو پھر ایمان چمکے گا تو ایمان کو ایسا بناؤ کہ آپ کے دل میں ایک ولولا اٹھ رہا ہو ایک جوش اٹھ رہا ہو ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دنیا کی محبت دل سے نکالے موت کے آئینے میں دکھا کر رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے موت کے آئینے میں دکھا کر رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھ کر احساس تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے یہ سادہ زندگی گزار لو اور اس میں اپنے ایمان یقین کی حفاظت کر لو بس کامیاب ہے آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان یقین کی حفاظت فرما کے ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے آخر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سب کے ایمان کی افادہ فرمائے یا اللہ سب کے دلوں کو پاک صاف فرمائے آنکھوں کو پاک صاف فرمائے دل دماغ کو پاک صاف فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کا عشق و جنون نصیب فرمائے یا اللہ قرآن کا عشق و جنون نصیب فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی اس کو جنون اور محبت نصیف رما کامل اتباع سنا نصیف رما اللہ یہ جو دوستوں کے لیے آئے ان کی جیز شریدوں کو قبول فرما ہم سب کی جیز شریدوں کو قبول فرما یا اللہ جو مانگا ہے ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق ادا فرما ہمیں تو پتہ بھی نہیں اللہ کیا مانگنا چاہیے تو ہماری ضروریات کو ہماری مجبوریوں سب چیزوں کو جانتے ہیں یا اللہ جو جو ہماری ضروریات ہے اپنے فضل سے عطا فرما دے اللہ یا اللہ جو دلوں کی جائز شریدوں ہیں, سب قبول فرما آخری وقت تحب, لا, لا,